قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت الشیطان شعید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 فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ظلال منه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 اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقَشَّعَ ٱلظِّمُ مِنْ جُلُودِ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء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 العذاب یوم القیام وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون بس کیا وہ جو قیامت کے دن اپنے چہرے ہی کو سخت عذاب سے بچنے کے لئے ڈھال بنائے گا بچ سکتا ہے اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو جو تم کسب کرتے تھے قذب من, قبلهم العذاب من حیث لا يشعرون ان سے پہلے بھی لوگوں نے جٹلایا تھا تو انہیں عذاب نے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 بس اللہ نے انہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی ذلت کا مزہ چکھایا جب کہ آخرت کا عذاب بہت بڑھ کر ہے. کاش وہ جانتے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا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 ایک عظیم فصیح و بلی قرآن جس میں کوئی کجی نہیں تاکہ وہ اختیار کرے شروع کر سول متش بلوم لم اللہ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 اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثامنِ کے نام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفی راجپوت ثابن یہ پروگرام در تسلسل ہے ہمارے اس نشریات کا جو آٹھ بجے شب ہم نے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر شروع کی تھی اور پروگرام کا نام ہے ریڈیو احمدیہ آج اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ مہمان ہیں مکرمہ محترم مصباح بلوچ صاحب آج کا جو موضوع جس پہ ہم نے اپنا پروگرام شروع کیا تھا وہ سیدنا حضرت اقدس مسیح معود علیہ صلاح والسلام کی ایک تصنیف جس کا نام تسکرت الشہادتین ہے اس تصنیف کے بارے میں تھا تسکرت الشہادتین میں دو شہادتوں کا ذکر ہے اور ایک شہادت جو افغانستان میں دونوں شہادتیں ہوئیں اس میں سے ایک شہادت 14 جولائی سن 1903 کو کابل میں حضرت صاحبزادہ سید عبدالطیف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی جو کہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے امام تھے اور عالم تھے انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو مسیح معود و مہدی معود علیہ صلاح وسلام مانا احمدیت کو قبول کیا اور اس احمدیت کو قبول کرنے کے بعد جب آپ اپنے وطن واپس آئے تو آپ کے خلاف ایک ساری کہیے کہ دنیا آپ کے خلاف ہوئی اور مجبور کیا گیا امیر کابل کی طرف سے بھی کہ آپ احمدیت انکار کریں آپ نے انکار نہیں کیا یہاں تک کہ یہ تاریخ آئی چودہ جولائی کی انیس سو تین جب آپ کو سنسار کیا گیا اور اس وقت کی ساری یادداشتیں وہ واقعہ سارے کا سارا اور اس پیش گوئی کا ذکر کیا ہے جس کا مصباح بلو صاحب نے بھی ذکر کیا شاطان تزبہان کہ دو بکریاں ذبح کی جاتی ہیں کہ یہ پیش گوئی بیس سال کے بعد جب پوری ہوئی براہ نحمد یا مص کا تذکرہ تھا یہ ایک کتاب ہے جو کہ آپ بہت آسانی کے ساتھ www.alislam.org ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ اس ویب سائٹ پہ جائیے روحانی خزائن جس کی جلد نمبر 20 کی پہلی کتاب ہے آپ اس کتاب کو براہ راست وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اس کتاب کا ذکر کیا اس کتاب کے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے رکھے افغانستان کی سرزمین کے بارے میں جو کچھ اور باتیں کچھ پیش گوئیاں تھیں اس پہ بھی اس گھنٹے میں انشاءاللہ شاء ہم بات کریں گے ساتھ ہم نے آپ کو دعوت دی کہ آپ اپنے سوالات کے ذریعے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں اور ہم نے آپ کو اسٹوڈیوز کے نمبر بھی بتائے یہ وقت بھی سامعین وہ ہے جب ہم آپ کے پروگرام آپ کے سوالات آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے ہم اور آپ ساتھ رہیں گے آپ سے تقریباً پچاس منٹ کے وقت تک براہ راست پروگرام میں اور آخری گھنٹے میں آپ کی خدمت میں ہم امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفت المسیح الخامس سید تعالیٰ بنصر عزیز کے بیس جولائی کے خطبۂ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے پروگرام میں وقفے سے پہلے یا اس فریکوینسی پر آنے سے پہلے ہمارے پاس دو سوالات تھے ظہیر صاحب کا سوال تھا اور اسی کی اس کا جواب مصباح صاحب نے دیا کہ کچھ بات مزید کرنا چاہیں گے وہ پوچھیں گے کئی سوالات تھے جو امین صاحب نے بھی کیے اور امین صاحب نے جو بات کی ان سوالوں میں یہ بھی تھا کہ کوئی ایک بھی پیش کوئی پوری ہوئی ہو تو ہم مانیں اور وہ پیشگوئیاں کتنی ہی یہاں پہ بتائی جا چکی ہیں ذکر کی ہے بلکہ جو آج کا پروگرام ہے وہ ہے ہی اس پیش گوئی کے بارے میں جس کا ذکر بھی کیا اس کے پورے ہونے کا بھی بتایا وہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں امین صاحب کے سارے سوالات ہو گئے تھے یا کوئی بات ہم ایسی تھی جو رہ گئی تھی میرے نزدیک تو ہو گئے سارے سوالات بھائی. ان کے پورے ہو گئے تھے تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں مصباح صاحب اسی کتاب سے جو اقتباسات پیش کر رہے تھے کچھ آپ بات کو آگے بڑھانا چاہیں کوئی اقتباس ہمارے سامنے اور پیش کرنا چاہیں ضرور ہمیں بتائیے سامعین آپ کے لیے اگر آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں آپ ریڈیو احمدیہ میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ ہم سے کرنا چاہتے ہیں مصباح صاحب سے کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں 416 ون سکس فور ون زیرو یا پھر ٹول فری نمبر ون ایٹ فور ون آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں براہ راست اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں آپ اگر چاہیں تو بذریعہ ای میل بھی کیو اے ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کیو سے کوشچن اے اسے آنسر اسلام اس پہ آپ ہمیں ای میل آپ کے سوال کے جواب بذریعہ ایمیل بھی دیا جائے گا اور ہمارے وہ سامعین جو پروگرام جن کو اے ایم فائیو پر اگر آپ کو پروگرام سننے میں کوئی یا ہے تو آپ اسی چین ایف ایم کی اسمارٹ فون ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.voiceofislam.ca ڈبلیو کے ذریعے بھی یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں واپس چلتے ہیں مصباح بلو صاحب کی طرف مصباح صاحب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور تسکرہ و شہادۃین سے کچھ اور اقتباس اگر آپ جی ہمیں جی بتائیں تسکرت جی. و شاہدین میں حضر مسیح محدود علیہ السلام نے جیسے میں نے ذکر کیا ایک تو شہادت کا ذکر ہے حضرت شہزادہ عبدالطیف صاحب جی شہید کی اور دوسرا اپنی صداقت کے دلائل بھی حضور ساتھ ساتھ دیتے آ رہے ہیں تو اس میں حضور یہ فرماتے ہیں اے تمام لوگوں سن رکھو کہ یہ اس کی پیشگوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلاوے گا ٹھیک ہے یہ قادیان میں بیٹھے ادم وسیم علیہ السلام لکھ رہے ہیں جی اس دور میں جب کہ قادیان میں ابھی سڑک بھی نہیں تھی جی ہاں پیدل لوگ جاتے تھے بٹالہ سے جی اس وقت ادم وسیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ پیشگوئی ہے کس نے بتائی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا کہ وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلاوے گا تو اب امین صاحب جو پہلے بات کر رہے تھے کہ کوئی ایک پیشگوئی بھی پوری نہیں ہوئی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلاوے گا اللہ نے پھیلایا کہ نہیں پھیلایا الحمد یہ کس کی پیشگوئی ہے اس کی جس نے زمین و آسمان بنایا یعنی حضور میں کی طرف سے نہیں کہہ رہا اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ جماعت ساری دنیا میں پھیلے گی تو یہ پھیلی کہ نہیں پھیلی اسی پر آپ یعنی فیصلہ کرتے جائیں hmm. کہ پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہوئیں yeah. تو یہ جملہ جو ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اس کی پیشگوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلاوے گا اور کوئی بندہ ایسا دکھائیں جس نے ایسا دعویٰ کیا ہو ایسی پیشگوئی yeah. کی ہو اور حجت اور برحان کے روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا خدا اس مذہب اور اس سلسلے میں نہایت درجہ اور فوق العادت بر کر ڈالے گا اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا ٹھیک ہے یعنی ہر بندہ ہر وہ حکومت ہر وہ تحریک جو یہ سوچ رہی ہے کہ جماعت احمدیہ کو ہم معدوم کر دیں مٹا دیں جی, جی. وہ نام رکھ رہے گا تو یہ ایک دوسری پیشگوئی جی. چار جملوں میں دوسری پیشگوئی ہے. جماعت احمدیہ کو مٹانے کی کوششیں کس کس نے نہیں کی مسیح معود علیہ السلام کی زندگی سے جی. یہ کام چل پلکل رہا ہے محمد حسین بٹالوی صاحب نے لکھا تھا کہ میں نے ریویو لکھ کر برائے احمدیہ کا مرزا صاحب کو چڑھایا جی تو اب میں ہی ان کے خلاف لکھ کر دوبارہ گرا کے دکھاؤں بالکل تو کتنا گرا سکے وہ جی उसके اور اس کے بعد پھر اور سلسلہ چلا انیس سو چونتیس میں اہرار ہی آ گئے میں سے اہرار کہ قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے وہاں سے نکلا انیس سو ترپن آ گیا جی. پاکستان میں لگ گیا جی. 1973, جی. غیر مسلم کرار دے دیا گیا اور یہ سمجھ لیا انیس سو چوراسی آ گیا جی. اور خلافت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, کی, کی گئی جھوٹا مقدمہ کر کے اور جب ہجت کر گئے تو کہ چلے بھی یہاں سے نکل گئے جی. شکر ہے اب ختم ہو گیا جی. تو اب جو ہے یہ سارا ہے ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے یہ ایک تاریخ ہے مولویوں کی کہ کی کس طرح انہوں نے احمدیوں کو مٹانے کی کوشش کی ہے لیکن مسیح السلام یہ پیشگوئی فرما رہے ہیں نام مراد رکھے گا یعنی اللہ ان کو نام مراد رکھے گا کہ وہ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوں گے اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ یہ کہ قیامت آ جائے گی اگر اب مجھ سے ٹھٹا کرتے ہیں یعنی مذاق اڑاتے جی ہیں جی تو اس ٹٹھے سے کیا نقصان کیونکہ کوئی نبی نہیں جس سے ٹٹھا نہیں کیا گیا بس جی ضرور تھا کہ مسیح ماؤ سے بھی ٹھٹھا کیا جاتا تو مسیح ماؤد علیہ السلام کی توہین آمیز جملے لکھنا تصویریں بنانا جی یہ بھی حضور پیشگوئی کر گئے تھے کہ یہ میرے ساتھ افس... یعنی افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ ہوگا جی لیکن کیوں ہوگا کیونکہ نبیوں کے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے تو مولویوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ پیشگوئی پوری کر کے دکھائی ہے بالکل تو یہ تو وہ پیشگوئی ہے جن کو مولویوں نے اپنے ہاتھوں سے پورا کیا کہ بالکل. اپنی طرف سے گندے جملے گندی زبان حضرت مرزا صاحب کی نسبت استعمال کی ہے تو حضور وہی وہ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے ٹھٹا کرتے ہیں میرا میری توہین کرتے ہیں تو اس سے کیا نقصان کیونکہ کوئی نبی نہیں جسے جس ٹھٹا نہیں کیا گیا تو یہ چند پیشگوئیاں ہیں یہ پانچ جملے میں نے پڑھے ہیں اس میں یہ پیشگوئیاں جو ہیں وہ آ تو بتا رہی ہیں کہ یہ واقعی یہ پوری ہوئیں کہ نہیں ہوئی انسان یعنی ہر بندہ جو ہے جانتا ہے بالکل. صفحہ سرسٹھ پر ہی آدم وسیم عدودیہ السلام کا مشہور اقتباس ہے جی. حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے سب مخالف یاد رکھو کہ کوئی آسمان سے نہیں اترے گا ہمارے سب مخالف جو اب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے اور کوئی ان میں سے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا ٹھیک ہے اور پھر ان کی اولاد جو باقی رہے گی وہ بھی مرے گی اور ان میں سے بھی کوئی آدمی عیسیٰ ابن مریم کو آسمان سے اترتے نہیں دیکھے گا ٹھیک ہے اور پھر اولاد کی اولاد مرے گی اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسمان سے اترتی نہیں دیکھے گی تب خدا ان کے دلوں میں گھبراہٹ ڈالے گا کہ زمانہ سلیب کے غلبے کا بھی گزر گیا اور دنیا دوسرے رنگ میں آ گئی مگر مریم کا بیٹا عیسیٰ اب تک آسمان سے نہ اترا تب دانشمن یک دفعہ اس عقیدے سے بیزار ہو جائیں گے جی تو یہ حضور نے اس پیشگوئی میں تین نسلیں گنوائی جی ہی ہاں تو ہے. تین نسلیں یہ گواہی نہیں دے گئی کہ مرزا صاحب نے جو لکھا وہ سچ لکھا عیسائی علیہ السلام نہیں آئے بالکل. تو اسی پیشگوئی کو ہم پھر اپنے سامعین تک پہنچا رہے ہیں کہ اگر آپ عدیثہ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں تو اس پیشگوئی کو یاد رکھیں اور اپنی نسلوں کو بتا دیں کہ وہ بھی وہ دن نہیں دیکھیں گے کہ حدیثہ علیہ السلام کبھی آسمان سے آ رہے ہوں کیونکہ انہوں نے کبھی آنا ہی نہیں تو یہ بھی ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کی جو پوری ہوئی ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ہوتی چلی جائے گی ہر نسل جو ہے ہمارے وسیم علیہ السلام کی مخالفین کی وہ اس کی گواہ رہے گی انشاءاللہ بہت شکریہ مصباح صاحب آپ نے یہ نشانات گنوایا اس کے بعد کابل کی سرزمین کے بارے میں بھی کچھ فرمایا تھا ہم وہ بھی سننا چاہیں گے آپ سے تھوڑی دیر کے بعد تو سامن پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں وقت ہے ریڈیو احمدیہ میں جب ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 416 فور ون زیرو سکس ٹو ٹو اور ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس ٹو ٹو پورے نارتھ امریکہ میں شمالی امریکہ میں کہیں سے بھی آپ یہ ٹول فری نمبر ڈائل کر کے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں کال کیجئے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنے اپنے سوال کے ساتھ آپ پروگرام میں شامل ہوں مصباح بلو صاحب آج اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان ہیں آپ کے سوال کے جواب دینے کے لیے موجود ہیں براہ راست پروگرام جاری رہے گا ہمارا گیارہ بجے شب تک اس کے بعد آپ کی خدمت میں ہم امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخد اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے بیس جولائی کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے آپ ہر اتوار کو یہ خطبہ جمعہ جو پیش کیا جاتا ہے اس کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں ہم ہر اتوار کے پروگرام میں رکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کچھ خطبات سے آ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. کے گراں قدر جاں نثار سو کرام کے حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں اور جیسے مصباح صاحب نے بھی پروگرام میں ذکر کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کا اسی قوت قدسی کے جو مظاہر ہیں یا جو مثالیں ہیں ان امثال میں سے صحابہ کا کی مثال ستاروں کی طرح ہے وہ مثالیں بیان کی جا رہی ہیں ان خطبات میں ایک سلسلہ ہے جو آج کل جاری ہے یہ خطبہ جو جس کی ریکارڈنگ پیش کی جائے گی اس میں بھی آپ سنیں گے کہ یہی مثالیں اور یہی سلسلہ ابھی جاری ہے تو پروگرام میں وقت ہے آپ کے سوالات کا بھی اور ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر 4164106522 ہے آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں جی مصبا صاحب جی اس میں جیسا کہ ہم جو سامعین سن رہے ہیں شروع سے پروگرام کہ حضرت مسیح محدود علیہ السلام کی کتاب تذکرت الشہدتین کا آج کچھ خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اس میں ہم بعض ان پیشگوئیوں کا ذکر کر رہے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس میں لکھی ہوئی ہیں اور آج ہم گواہ ہیں کہ کیا یہ باتیں ویسے ہی پوری ہوئیں جیسا کہ حضور نے لکھی تھیں یا نہیں ایک اور بات جو صفحہ 74 پہ حضور نے لکھی ہے وہ حضور فرماتے ہیں كہ شاہزادہ مولوی عبدالطیف مرحوم کا اس بے رحمی سے مارا جانا اگرچہ ایسا امر ہے کہ اس کے سننے سے كلیجا منہ کو آتا ہے لیکن اس خون میں بہت برکات ہیں کہ بعد میں ظاہر ہوں گے اور قابل کی زمین دیکھ لے گی کہ یہ خون کیسے کیسے پھل لائے گا پہلے اس سے غریب عبدالرحمان میری جماعت کا ظلم سے مارا گیا اور خدا چپ رہا مگر اس خون پر اب وہ چپ نہیں رہے گا اور بڑے بڑے نتائج ظاہر ہوں گے پھر حضور لکھتے ہیں کہ آسمان کے نیچے ایسے خون کی اس اس زمانے میں نظیر نہیں ملے گی جی. ہائے اس نادان امیر نے کیا کیا کہ ایسے معصوم شخص کو کمال بے دردی سے قتل کر کے اپنے تئیں تباہ کر لیا اے کابل کی زمین تو گوار ہے کہ تیرے پر سخت جرم کا ارتقاب کیا گیا جی اے بدقسمت زمین تو خدا کی نظر سے گر گئی کہ تو اس ظلم عظیم کی جگہ ہے ٹھیک جی ہے تو جس سوچ کی وجہ سے جن پرتشدد عقائد کی وجہ سے حضرت شہزادہ صاحب کو کابل میں شہید کیا گیا جی. حضور نے فرمایا کہ بڑے بڑے نتائج ظاہر ہوں گے جی. وہ سوچ اس قوم نے نہیں بدلی نہیں آج تک اس سوچ کا خمیازہ وہ بھگت, وہ بھگت, بھگت رہی, رہی. تو وہی حضوریاں لکھ رہے ہیں کہ اے کابل کی زمین تو گوار ہے کہ تیرے پر سخت جرم کا ارتکاب کیا گیا یعنی جرم جو ہے وہ پوری قوم نے حیثیت قوم کی امیر جو ہے کابل کے وہ اس میں شامل تھے جو بڑی بڑی مذہبی شخصیات تھیں وہ اس میں شامل تھیں یعنی جو قوم کے سربراہ ہوتے ہیں قوم کو لیڈ کرنے والے جب وہ اس طرف لیڈ کر کے لے گئے ایسی سوچ انہوں نے بنائی تو یہ جرم وہاں ہوا تو حضور نے فرمایا اے بدقسمت زمین تو خدا کی نظر سے گر گئی کہ تو اس ظلم عظیم کی جگہ ہے جی تو وہی سوچ جو آج سے سو سال پہلے تھی اس کو انہوں نے بدلا نہیں اس کی وجہ سے آج تک وہ خدا کی نظر سے گری ہوئی ہے اور اس زمانے کے امام اور مسیح کی جو تعلیم تھی اس کو جھٹلا دیا اور اس کی طرف نہیں آئے جی جی تو اس وجہ سے وہ نتائج دیکھتی چلی آ رہی ہے جس سے کہ حضور نے ہوشیار کیا تھا تو یہی جہاد اور غیر مسلم کو قتل کرنا جی یہ طالبان یہ سارا جو نقشہ ہے آپ کو یعنی یہ تعلیم وہاں کام کرتی دکھائی دے رہی ہے تو یہی وہ سوچ تھی جو اس زمانے میں کام کر رہی تھی بالکل تو اپنی سوچ کی وجہ سے ہی اپنے خود بنائے ہوئے عقیدوں کی وجہ سے ہی اس قوم نے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہوا بالکل. ہے تو یہ اللہ اعظم وسیم محدود علیہ السلام کے اور الفاظ ہیں جو پورے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح جی. جو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے گری ہوئی ہے کہ ہاں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لاغیراغیر لا اللّہ ماب قومن حتّیٰ مابن فوسن خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا تو جب تک یہ اپنی حالت کو بدلیں گے نہیں تب تک اپنا ملک جو ہے اس کو اس حالت سے نکال نہیں سکے تو وہ حالت یہی ہے کہ اس امام کی آواز کی پیچھے چلیں جس کی آنے کی پیش پیشگوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, ہے. کی تھی, بالکل تو وہی وہ اصل اسلام ہے نہ کہ وہ جو خود بناتے چلے آ رہے ہیں بالکل بالکل ٹھیک ہے بالکل مثبت صاحب ایسا ہی ہے اور ہمارے <coughs> جتنے سامعین عمومی طور پر ہیں اور خاص طور پہ جنہوں نے سوال بھی کیا تھا کہ کوئی ایک نشان بھی پورا ہوا ہو تو مانو تو بہت سارے تو آپ کو صرف اسی ایک دو چار جملوں میں بتا دیے ہیں ایک دفعہ پھر یہی بات ہے کہ صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں ایک نشاں کافی ہے کہ دل میں ہو خوف کردگار صرف یہ ایک نشان نہیں ہے بلکہ ایک نشان یہ بھی ہے کہ جو جنہوں نے نہیں مانا ان کی حالت کیا ہوئی جنہوں نے مانا اللہ تعالیٰ نے ان کو تو خوف سے امن کی حالت میں لے کر آ جاتا ہے اور اللہ کے فضل سے آج جے پورے اس خطہ زمین کے اوپر احمدی ایک امام کے پیچھے اللہ کے فضل سے متحد بھی ہیں اور ایک مشن پر کام کر رہے ہیں اور وہ مشن کسی اور کا نہیں ہے آج اگر کسی نے اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور دنیا میں تبلیغ کا اسلام کی تبلیغ کا کام اگر کوئی جماعت کر رہی ہے تو اللہ کے فضل سے وہ احمدیہ مسلم جماعت ہے اس میں کسی قسم کا اب تو شک شبہ رہ ہی نہیں گیا اور آپ یہ دیکھیے کہ جو اس طرف نہیں آئے مثبت آئے وہاں حالات کیا ہیں اور وہ حالات کس طرف جا رہے ہیں हم. یہ بھی آپ کو دیکھنے میں آتا ہے کہ معیار اس حد تک گر گیا ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں خادم دین کہتے ہیں ان کی زبانوں سے ان کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا اور ان حالات میں بھی احمدیہ مسلم جماعت ہے یا جماعت احمدیہ یہ ہم لوگ ہیں جو آج بھی اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں آج بھی وطن کے لیے دعائیں کرتے ہیں آج بھی ایک نئے خواہشات رکھتے ہیں دل ہمارے وہیں دھڑکتے ہیں हم. پاکستان میں اگر اب انتخابات کا زمانہ ہے تو یہ دعائیں ہم کر رہے ہیں کہ خیر خیریت سے ہو اگر حکومت وقت میں تبدیل ہونا ہے تو ایک پاکستان کی بہتری کے رنگ میں تبدیل ہو سوچ کی تبدیلی بھی آئے اور ایک ایسا پاکستان نظر آئے جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس بنیاد میں اللہ کی فضل سے احمدیہ مسلم جماعت کا جماعت احمدیہ کا ایک ایسا کردار ہے جس سے انکار ممکن ہی نہیں کیونکہ وہ تاریخ کا حصہ ہے آپ بہت ساری چیزیں بدل رہے ہیں لیکن تاریخ کو بدلنا اتنا آسان ہے نہیں اس تاریخ کا حصہ ہے اس ملک کے لیے جو سوچ تھی اس ملک کو بانیان کی اس سوچ پہ واپس آنے کی ضرورت ہے دعائیں ہم بھی کر رہے ہیں اللہ کرے کہ جو بھی آگے آنے والا وقت ہو وہ بہتری کا ہو معصوم لوگوں کی زندگی جان مال صحت ہر چیز محفوظ رہے یہ حق ہے تو مصباح صاحب یہ تو کابل کی زمین کی بات کی تھی. جی جی اس میں جو شروع میں پیشگوئی کی تھی نا دین جی. نسلوں والی جی اس میں حضور نے ایک جملہ لکھا ہے کہ تب دانش یک دفعہ اس, اس عقیدے, عقیدے سے, سے بیزار, بیزار, جائیں بیزار جائیں ہو جائیں گے. وہ تو وفات مسیح کا دیٰ جی علیہ السلام کے آنے کا عقید جی عقیدہ جی. ہے لیکن جس بات نے جس عقیدے نے افغانستان کو اس حالت اس نج تک پہنچایا ہے کہ جہاد جہاد غیر جی جی مسلم کو قتل کر دو جی اس کے بارے میں بھی مسیح علیہ السلام کا یہ جملہ پورا ہوا ہے کہ دانشمن جو ہیں وہ اس عقیدے سے بےزاروز چنا چاہیے وہ بات جو ہم کہا کرتے تھے اب ان کے لوگ لیکچر دیتے پھرتے جی ہیں, دیتے پھرتے ہیں آرٹیکل میں لکھتے ہیں جی ان مضامین لکھتے ہیں کتابیں لکھی ہوئی ہیں بالکل کہ یہ جو جہاد کا عقیدہ ہے کہ غیر مسلم جو اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کے خلاف جنگ جائز ہے اور اس کا مال کا قبضہ کرنا جائز ہے یہ جو عقیدے ہیں اس سے اب یہ بیزار ہیں بالکل بیزار ہیں تو یہ دانش مند ایک دفعہ ایک دفعہ اس عقیدے سے بیزار ہو جائیں گے بالکل تو جو دانش مند ہیں وہ تو بیزار ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں لیکن یہ جب تک خود نہیں بدلیں گے تب تک یہ اپنے ملک کی حالت جو ہے اس کو سنوار نہیں سکتے قرآن کریم کا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اپنا اصول تو یہ اصول جی تو پھر نہیں بدلا جائے گا بالکل ٹھیک ہے سامعین پروگرام جاری ہے ریڈیو احمدیہ اور ریڈیو احمدیہ ہم آپ کی خدمت میں ہر ہفتے اور اتوار کی شب لے کر حاضر ہوتے ہیں آج کا پروگرام جاری رہے گا شب بارہ بجے تک لیکن ہمارا اور آپ کا ساتھ براہ راست پروگرام کے لیے جس میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں یہ بجے شب تک جاری رہے گا وقت ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مصباح بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسٹوڈیوز کی لائن آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے ہمارا ٹیلیفون نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو اور ٹول نمبر ہے آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو کا حصہ بن سکتے ہیں یہ پروگرام شب گیارہ بجے تک براہ راست جاری رہے گا اور پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہم آپ کے سامنے ہیں. امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح القامی سید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے اور وہ خطبہ جمعہ تازہ ترین یعنی بیس جولائی کا جو مسجد فضل لندن مسجد بیت الفتو لندن سے آپ کی خدمت میں جو جو خطبہ آپ نے دیا تھا اس کی ریکارڈنگ ہم پیش کریں گے پروگرام ہمارا جاری ہے پروگرام کے آخری 20 سے بائیس منٹ کا وقت ہمارے پاس موجود ہے تو مصباح صاحب تذکرہ تو شہادت کا ذکر کیا حضرت مولوی الرحمان صاحب دوسرے تھے ان کے شاگرد تھے حضرت شہید صاحب جی جی ان کی شہادت ان سے پہلے ہوئی تھی ان سے پہلے انیس سو ایک میں ہو تھی انیس سو ایک میں شہادت اس میں بھی یہ الزام لگا کر کہ یہ جہاد کا انکار کرتا ہے اس پہ زور دے کے انہوں نے شہید کر دیا تھا تو حالانکہ امیر کابل جو ہیں وہ امیر عبد عبدالرحمٰن صاحب تھے ان کے بارے میں کتاب بھی لکھی ہوئی ہے یہ اٹھارہ سو چوراسی میں آئے تھے ادھر راول پنڈی راول پنڈی جو ہے یہ برٹش انڈیا تھا تب تو وہاں کے وائس رائز سے یا گورنر سے ان کی ملاقات ہوئی تو اس میں اسی امیر عبدالرحمٰن صاحب نے ان کو ایک تلوار تحفے میں پیش کی ٹھیک ہے اور نیچے لکھا کہ یہ تلوار جو ہے ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ حکومت برطانیہ مطمئن رہے کہ جو بھی حکومت برطانیہ کے خلاف اٹھے گا افغانستان کا امیر جو ہے اس یہ تلوار اس کے خلاف استعمال کرے گا یعنی خود جو ہیں وہ حکومت برطانیہ سے روابط بڑھائے جا رہے ہیں اور احمدیوں پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ تو جہاد کے قائل نہیں مم. تو یہ حالات تھے جس میں یہ شہادت ہوئی ہے کہ ادھر کیا ان کا رنگ تھا اور ادھر کیا یہ رنگ دکھا رہے تھے جی. تو بہر یہ دو شہادتیں عدم وسیع مدیہ السّلام کی زندگی میں ہوئی ہیں یہ آگے ایک اور پیش گئی عدم مسیحمد علیہ السلام کی آ رہی ہے حضور نے صفح پچہتر پہ لکھا ہے کہ جب میں اس استقامت اور جان فشانی کو دیکھتا ہوں جو صاحبزادہ مولوی عبدالطیف محروم سے ظہور میں آئی جی تو مجھے اپنی جماعت کی نسبت بہت امید بڑھ جاتی ہے کیونکہ جس خدا نے بعض افراد اس جماعت کو یہ توفیق دی کہ نہ صرف مال بلکہ جان بھی اس راہ میں قربان کر گئے اس خدا کا سری یہ منشا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت سے ایسے افراد اس جماعت میں پیدا کرے جو صاحبزادہ مولوی عبدال کی روح رکھتے ہوں اور ان کی روحانیت کا ایک نیا پودا ہوں جیسا کہ میں نے کشفی حالت میں واقعہ شہادت مولوی صاحب موصوف کے قریب دیکھا کہ ہمارے باغ میں سے ایک بلند شاخ سرو کی کاٹی گئی اور میں نے کہا کہ اس شاخ کو زمین میں دوبارہ نصب کر دو تا وہ بڑے اور پھولے ٹھیک ہے سو میں نے اس کی یہی تعبیر کی کہ خدا تعالی بہت سے ان کے قائم مقام پیدا کر دے گا سو میں یقین رکھتا ہوں کہ کسی وقت میرے اس کشف کی تعبیر ظاہر ہو جائے گی ٹھیک ہے کون جھوٹا شخص ایسی پیشگوئی کر سکتا ہے کہ آئندہ زمانے میں لوگ میری وجہ سے موت تو قبول کر لیں گے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑیں گے اور عضور فما رہے ہیں کہ میں یقین رکھتا ہوں یقین کے ساتھ یہ جی. الفاظ کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت میرے اس کشف کی تعبیر ہو جائے گی ظاہر ہو جائے گی کیا کہ خدا تعالیٰ بہت سے ان کے قائم مقام پیدا کر دے گا یعنی شاہزادہ صاحب شہید کی جی تو میں نے بتایا کہ یہ تقریبا چار سو کے قریب شہادتیں بنتی ہیں جی ہاں تاریخ احمدیت میں تو یہ پیشگوئی ادمسیح احمد علیہ السلام یعنی جب دو شہادتیں ہوئیں اسی وقت حضور نے پیشگوئی کر دی کہ بہت سے ان کے قائم مقام پیدا کر دے گا یعنی آئندہ آنے والے زمانے میں اللہ تعالیٰ بہت سے ان کے قائم مقام پیدا کر دے گا تو یہ قائم مقام پیدا ہوئے اور آج بھی ہیں اور پرانے احمدی بھی ہیں اور نئے جو جماعت میں آتے ہیں وہ بھی بڑی مضبوطی سے ایمان پر قائم رہتے ہیں اور مولویوں کے ڈراوے میں دھمکاوے میں نہیں آتے بالکل تو سامعین پروگرام جاری ہے اور ریڈیو احمدیہ پر ہم آپ کے سامنے آج ذکر کر رہے ہیں حضرت صاحبزادہ سید ابوالطیف شہید کا جن کی شہادت چودہ جولائی سن انیس سو تین دن تھا ابالطیف شہید صاحب اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم تھے آپ صاحب کشف شخصیت تھے آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی جب کہ مجھے جہاں تک اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ ان کے, ان کے جو جہاں رہائش تھی اور جہاں رہتے تھے بیس سے بائیس ہزار شاگرد موجود ہوتے تھے جو آنا جانا کرتے تھے موجود رہتے تھے ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے اور آپ کو یہ اندازہ تھا کہ یہ وقت یہ علامات امام مہدی کے آنے کی پوری ہو چکی ہیں اور آپ हم, اس انتظار میں تھے हم, اور اس بات کے بھی ذکر کرتے تھے آپ اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے کہ کہیں آپ کو ہی امام مہدی نہ بنایا جائے وقت کا یہی ہے, ہے اگر ہی کوئی نہ آیا تو ہاں شاید اللہ مجھے ہی بنا دے مجھے ہی بنا دے تو دے یعنی اتنا یقین تھا ہاں کہ زمانہ یہی ہے اور عام شخصیت نہیں ہے کہ میں وقت کی بات آپ سے کی جا رہی ہے جس کا ذکر بھی کیا بہت بڑا نام اور بہت بڑا واقعہ احمدیت کے لیے جو ہوا اس کا ذکر ہے تسکرت الشہادین میں تسکرت الشہادین آپ بہت آرام سے وائس آف السلام اللہ اشمد اللہ واہد لری کلہ واشد اللہ بسم اللہ اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حض بن رافذ ذوقی تھا اپن ساری تھے یہ ان خوش قسم خوش قسمت لوگوں میں شامل تھے جو غزبۂ بدر اور عہد میں شریک ہوئے آپ کے اللہ تعالی نے اولاد بھی کثیرتا فرمائی ایک روایت میں آتا ہے کہ معاذ بن رفع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں میں اپنے بھائی حسقلات بن رافع کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت لاگر کمزور اونٹ پر سوار ہو کر بدر کی طرف نکلا یہاں تک کہ ہم برید مقام پر پہنچے جو روحہ کے مقام سے پیچھے تو ہمارا اونٹ بیٹھ گیا تو میں نے دعا کی کہ اے اللہ ہم تو اس سے نظر مانگتے ہیں اگر تم ہمیں اس پر پدینہ لوٹا دے تو ہم اس کو قربان کر دیں گے بس ہم اسی حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پاس سے گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تم دونوں کو کیا ہوا ہے ہم نے آپ کو ساری بات بتائی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رکے اور آپ نے وضو فرمایا پھر پھر جو بچا ہوا پانی تھا اس میں دواو دہن ڈالا پھر آپ کے حکم سے ہم نے اونٹ کا منہ کھول دیا آپ نے اونٹ کے منہ میں کچھ پانی ڈالا پھر کچھ اس کے سر پر اس کے گردن پر اس کے شانے پر اس کی کوہان پر اس کی پیٹھ پر اور اس کی دم پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ رافع اور خلات کو اس پر سوار کر کے لے جا کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہم بھی چلنے کے لیے کھڑے ہوئے اور چل پڑے یہاں تک کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف مقام کے شروع میں پالیا اور ہمارا اونٹ قافلے میں سب سے آگے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں دیکھا تو مسکرا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہی اس کی بالکل دور ہو گئی تھی کہتے ہیں ہم چلتے رہے یہاں تک کہ بدر کے مقام پر پہنچ گئے بدر سے واپسی پر جب ہم مقام پر پہنچے تو وہ اٹھ پھر بیٹھ گیا پھر میرے بھائی نے اس کو ذبح کر دیا اور اس کا گوشت تقسیم کیا اور ہم نے اس کو صدقہ کر دیا ایک نظر مانی تھی جنگ پہ مقام آ جائے اس کے بعد ہم ذبح کر دیں گے اس کے مطابق انہوں نے اس پہ عمل کیا ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے ان کا نام حضرت حارثہ بن سوراکا تھا. ان کی وفات دو ہجری میں جنگ بدر کے موقع پر ہوئی تھی ان, کے والد، ان کی والدہ ربیع بنت نظر حضرت انس بن مالک کی پھوپھی تھی ہجرت سے پہلے والدہ کے ساتھ یہ مشرف و اسلام ہوئے تھا. جبکہ آپ کے والد وفات پا چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور حضرت صاحب بن عثمان بن مزون کے درمیان عقد مواقع کیا تھا موقع کا بھائی بھائی کا معاہدہ کا عقت کروایا تھا معاہدہ کروایا تھا ابو نعیم نے بیان کیا کہ حضت بن سوراکا اپنی والدہ سے بہت حسن سلوک سے کام لینے والے تھے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں ہارسہ کو دیکھا عفبان بنف اریکا نے بدر کے دن آپ کو شہید کیا اس نے انہیں اس وقت اس وقت تیر مارا جب کہ آپ حوض سے پانی پی رہے تھے وہ تیر آپ کی گردن پر لگا جس سے آپ شہید ہو گئے حضرت انس رضی علی بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے کہ ایک انصاری ایک انصاری جوان آپ کے سامنے آیا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حرصہ, تم نے کس حال میں صبح کی انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں یقیناً اللہ پر حقیقی ایمان رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کیا کہہ رہے ہو کیونکہ ہر بات کی ایک حقیقت ایک حقیقت ہوتی ہے اس نوجوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل دنیا سے برعغبت ہو گیا ہے میں رات بھر جاگتا ہوں اور دن بھر پیاسا رہتا ہوں یعنی عبادت کرتا ہوں روزے رکھتا ہوں اور میں گویا اپنے پروردگار اضافہ و جل کا عرش ظاہری ارش ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور میں گویا اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ گویا باہم ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور گویا اہل دوزہ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس میں شور مچا رہے ہیں آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا تم اسی پر قائم رہو تم ایک ایسے بندے ہو جس کے دل میں اللہ نے ایمان کو روشن کر دیا ہے پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے شہادت کی دعا فرمائیے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور بدر کے روز جب گھڑ سواروں کو بلایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نکلے اور سب سے پہلے سوار تھے جو شہید ہوئے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ پہلے انصاری تھے جو وزبۂ بدر میں شہید ہوئے حضرت حادثہ کی شادی خبر جب ان کی والدہ کو ملی تو ان کی والدہ حضرت ربیع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ مجھے حادثہ سے کتنا پیار تھا بہت خدمت کیا کرتے تھے اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو میں صبر کر لوں گی اور اگر ایسا نہیں تو پھر خدائی بہتر جانتا ہے کہ میں کیا کروں گی رسول <تصفح> <تصفح> کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حادثہ جنت ایک نہیں بلکہ کئی جنتیں ہیں اور حادثہ تو فردوس دوسرے میں ہے جو اعلیٰ ترین جنت ہے اس میں ہے اس پر انہوں نے عرض کیا کہ میں ضرور صبر کروں گی ایک دوسری روایت کے مطابق جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حادثہ تو پھر سے میں ہے تو اس پر آپ کی والدہ واپس چلی گئیں اس حال میں کہ وہ مسکرا رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھیں کہ واہ واہ اے حادثہ غذ بدر کے موقع پر خدا تعالی نے کفار کے سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار کر کفار کو رسوا کیا اور غزوہ بدر میں شامل ہونے والے مسلمانوں کی عزت بخشی اور خدا تعالی نے اہل بدر کے متعلق خبر پائی تو فرمایا کہ تم جو مرضی کرو تم پر جنت واجب ہو گئی ہے اللہ تعالی نے اہل بدر کو کہا کہ تم جو مرضی کرو جنت واجب ہو گئی ہے مطلب یہ نہیں تھا کہ جو مرضی کرو اب گناہ بھی کرو تو جنت واجب ہے کہ اب ان سے ایسی کوئی باتیں ہوں گی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف ہوں اللہ تعالیٰ خود ان کی رہنمائی فرماتا رہے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن سراقا رضیۃ عنہوں کے متعلق فرمایا جو کہ وزوائے بدر کے دن شہید ہو گئے تھے کہ وہ جنت الفردوس میں ہیں پھر ایک صاحبی ہیں حضرت عباد بن بشر جنگ جمعہ گیارہ ہجری میں ان کی فات ہوئی تھی حضرت عباد بن بشر کی کنیت ابو بشر اور ابو ربیع ہے ان کا تعلق قبیلہ بنو عبدالاشل تھا ان کی اولاد میں صرف ایک بیٹی تھی وہ بھی فوت ہو گئی انہوں نے مدینہ میں حضرت مصف بن عمیر کے ہاتھ پر حضرت حضرات بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر سے پہلے اسلام قبول کیا مواخت مدینہ کے وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت ابو حضیفہ بن اطفاء کا بھائی بنایا حضرت باد بن بشر غزوہ بدر اہد خندق اور تمام غزوات میں آ حضر الصلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شامل ہوئے آپ ان اصاب میں شامل تھے جن کو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا قاب بن اشرف کے قتل کا واقعہ ہے اس میں ضرور صاحب نے مختلف تاریخ سے لے کے سیر خادم البین میں بھی لکھا ہے واقعہ یہ ہے کہ بدر کی جنگ نے جس طرح مدینہ کے یہودیوں کی دلی عداوت کو ظاہر کر دیا تھا مگر افسوس کے بدر کی جانگ ان کا خیال تھا مدینہ کے یودیوں کا کہ یہ کفار جو ہیں وہ اب یہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے لیکن جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں پلٹا گیا مسلمانوں کو فتح ہوئی اور اس وجہ سے ان کی دعوت بھی ظاہر ہوئی یہودیوں کی مرزاب شیر صاحب لکھتے ہیں کہ افسوس ہے کہ بنوکن کا جلا وطنی بھی دوسرے یہودیوں کو اصلاح کی طرف مائل نہ کر سکی اور وہ اپنی شرارتوں اور فتنہ پرداتیوں میں ترقی کرتے گئے سوچے کاب بن اشرف کے قتل کا واقعہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کعب کو مضمون یہودی تھا لیکن دراصل یہودی نسل نہ تھا بلکہ عرب تھا اس کا باپ اشرف بنو و نبحان کا ایک ہوشیار اور چلتا پرزا آدمی تھا جس نے مدینہ میں آ کر بن نظیر کے ساتھ تعلقات پیدا کیے ان کا حلیف بن گیا اور بالآخر اس نے اتنا اقتدار اور رسوخ پیدا کر لیا کہ قبیلہ بنو نظیر کے رئیس اعظم ابو رافع بن ابو الحقیق نے اپنی لڑکی اسے رشتہ میں دے دیا اسی لڑکی کے وطن سے کاپ پیدا ہوا جس نے بڑے ہو کر اپنے باپ سے بھی بڑھ کر حاصل کیا حتیٰ کہ بلاخرو سے یہ حسیت حاصل ہو گئی کہ تمام عرب کے یہودیوں سے گویا اپنا سردار سمجھنے لگ گئے کعپ ایک وجیہ اور شکیل شخص ہونے کے علاوہ ایک قادر اور کلام شاعر اور ایک نہایت دولت مند آدمی تھا ہمیشہ اپنی قوم کے علماء اور دوسرے ذی اثر لوگوں کو اپنی مالی فیاضی سے اپنے ہاتھ کے نیچے رکھتا تھا مگر اخلاقی نقطۂ نظر سے وہ ایک نہایت گندے اخلاق کا آدمی تھا اور خفیہ چالوں اور ریشہ دوانیوں کے فن میں اسے کمال حاصل تھا فتنا فساد پیدا کرنے کے بڑا کمال حاصل تھا اسے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں حضرت کر کے تشریف لائے تو کاپ بن اشرف نے دوسرے یہودیوں کے ساتھ مل کر اس معاہدے میں شرکت اختیار کی جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان باہمی دوستی اور امن و امان اور مشترکہ دفاع کے متعلق تحریر کیا گیا تھا ظاہراً تو یہ معاہدہ کیا مگر اندر ہی اندر کعب کے دل میں بوز و دعوت کی آگ سل لگ گئی اور اس نے خفیہ چالوں اور مخفی ساز باز سے اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر چنانچہ لکھا ہے کہ کعب ہر سال یہودی علماء و مشاع کو بہت سی خیرات کر دیا کرتا تھا لیکن جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ لوگ اپنے سالانہ وظائف لینے کے لیے اس کے پاس گئے تو اس نے باتوں باتوں میں ان کے پاس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع کر دیا اور ان سے آپ کے متعلق مذہبی کتب کی بنا پر رائے دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ بظاہر تو یہ وہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا تھا کہ وہاں پر بہت بگڑا اور اس کو سخت اور ان کو سب کو بڑا سخت سست کہا اور رخس کر دیا اور جو خیرات انہیں دیا کرتا تھا وہ نہ دی علماء کی جب روزی بند ہو گئی تو کچھ عرصے کے بعد پھر قاب کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں علامات کے سمجھنے میں غلطی لگ گئی تھی ہم نے دوبارہ غور کیا ہے دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں جس کا وعدہ دیا گیا تھا اس جواب سے پھر قاب کا مطلب حل ہو گیا اور اس نے خوش ہو کر ان کے سرانہ خیرات دے دی اب یہ لکھتے ہیں کہ خیر یہ تو ایک مذہبی مخالفت تھی جو گونا گاؤں گو جو گونا صورت میں اختیار کی گئی لیکن قابل اعتراض نہیں ہو سکتی تھی مذہبی مخالفت کرتے ہیں لوگ ایسی بات نہیں اور نہ اس بنا پر کعب کو زیر الزام سمجھا جا سکتا تھا یہ اس کے قتل کا واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پہ قتل کیا جائے لیکن وجہ کیا بنی اس کے بعد کعپ کی مخالفت زیادہ خطرناک صورت اختیار کر گئی اور بلاخر جنگ بدر کے بعد تو اس نے ایسا رویہ اختیار کیا جو سخت مفسدانہ اور فتنہ انگیز تھا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک حالات پیدا ہو گئے دراصل بدر سے پہلے کعب یہ سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کے یہ جوش ایمان ایک عارضی چیز ہے اور آہستہ آہستہ یہ سب لوگ خود بخود منتشر ہو کر اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ آئیں گے لیکن جب بدر کے موقع پر مسلمانوں کو غیر متوقع فتح نصیب ہوئی اور اسائے قریش اکثر مارے گئے تو اس نے سمجھ لیا کہ اب یہ نیا دین یوں ہی مٹتا نظر نہیں آتا چنانچہ بدر کے بعد اس نے اپنی پوری کوشش اسلام کے مٹانے اور تباہ و برباد کرنے میں صرف کر کا تہیا کر لیا اس کے دلی بغض و حسد کا سب سے پہلا اظہار اس موقع پر ہوا جب بدر کی فتح کی خبر مدینہ پہنچی تو اس خبر کو سن کر کعب نے اللہ روس لشہاد یہ کہہ دیا کہ خبر بالکل جھوٹی معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ایسے بڑے لشکر پر فتح حاصل ہو اور مکے کے اتنے نامور رہی اس خاک میں مل جائیں اور اگر یہ خبر سچ ہے تو پھر اس زندگی سے مرنا بہتر ہے کعپ نے کہا جب اس خبر کی تصدیق ہو گئی اور کعپ کو یقین ہو گیا کہ واقعی بدر کی فتح نے اسلام کو وہ استحکام دے دیا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ تھا تو وہ و وغزوں سے بھر گیا اور فوراً سفر کی تیاری کر کے اس نے مکے کی راہ لی وہاں جا کر اپنے چرب زبانی اور شیر گوئی کے ذریعے زور سے قریش کے دلوں کی سلکتی ہوئی آگ کو شعلہ بار کر دیا ان کے دل میں مسلمانوں کے خون کی نہ بجھنے والی پیاس پیدا کرتی ان کے سینے جذبات انتقام و دعوت سے بھر دیے اور جب کعب کی اشتعال ننگیزی سے ان کے احساسات میں ایک انتہائی درجے کی بجلی پیدا ہو گئی تو اس نے ان کو خانہ کعبہ کے سین میں لے جا کر اور کعبہ کے پردے کے پردے ان کے ہاتھوں میں دے دے کر ان سے کسمیں لیں کہ جب تک اسلام اور اسلام کو صفائی دنیا سے ملیا ویٹ نہ کر دیں گے اس وقت تک چین نہ لیں گے یہ کافروں سے اس نے عہد لیا مکہ کے مکہ میں آتفشاں فضا پیدا کر کے اس بد وقت نے دوسرے قبائل عرب کا رخ کیا اور قوم بقوم پھر کر مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا پھر مدینے میں واپس آ کر مسلمان خواتین پر تشبیب کہی یعنی اپنے جوش دلانے والے اشعار میں آئے نہایت گندے اور فحش طریق پر مسلمان خواتین کا ذکر کیا حتیٰ کہ خاندان نبوت کی مستورات کو بھی اپنے باشانہ اشعار کا نشانہ بنانے سے بریک نہیں کیا اور ملک میں ان اشعار کا چرچا کروایا بلاخر اس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور آپ کو کسی دعوت وغیرہ کے بہانے سے اپنے مکان پر بلا کر چند نوجوان یہودیوں سے آپ کو قتل کروانے کا منصوبہ باندھا مگر خدا کے فضل سے اس وقت پر اطلاع ہو گئی اور اس کی یہ سازش کامیاب نہیں ہوئی جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی اور کعپ کے خلاف یاد شکنی بغاوت تحریک تحریک جنگ فتنہ پردازی فیش گوئی اور سازش قتل کے الزامات پایا ثبوت کو پہنچ گئے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بین الاقوامی معاہدے کی روح سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد حالیان مدینہ میں ہوا تھا مدینہ میں ہوا تھا سے ہوا تھا مدینہ کی جمہوری سلطنت کے صدر اور حاکم اعلیٰ تھے آپ آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ قاب بن اشرف اپنی کاروائیوں کی وجہ سے واجب القتل ہے اور اپنے بعض صحابیوں کو ارشاد فرمایا کہ اسے قتل کر دیا جا لیکن چونکہ اس وقت قاب کی فتنہ فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے مدینہ کی ایسی ہو رہی تھی کہ اگر اس کے خلاف باضابطہ طور پر اعلان کر کے اسے قتل کیا جاتا تو مدینہ میں خطرناک خانہ جنگی شروع ہو جانے کا احتمال تھا جس میں پھر نامعلوم کتنے کتنا کچھ تو خون ہونا تھا اور احمد صلی اللہ علیہ ہر ممکن اور جائز قربانی کر کے بین الاقوامی کچھ تو خون کو روکنا چاہتے تھے اس طرح جنگ نہیں کر چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہداط فرمائی کہ کپ کو برملا طور پر کھلا سامنے لا کے قتل نہ کیا جائے بلکہ چند لوگ خاموشی کے ساتھ کوئی مناسب موقع نکال کر اسے قتل کر دیں اور یہ ڈیوٹی آپ نے قبیلہ اوس کے مخلص صاحب ہی محمد بن مسلمہ کے سپرد کی فرمائی اور انہیں تکید فرمائی کہ جو طریق بھی اختیار کرنا کریں قبیلہ اوس کے رئیس ساتھ بن معاذ کے مشورے سے کریں محمد بن مسلمہ نے عرض کیا ہے یا رسول اللہ خاموشی کے ساتھ قتل کرنے کے لیے تو کوئی بات کہنی ہوگی کوئی عذر وغیرہ بنانا پڑے گا جس کی جس کی مدد سے کا آپ کو اس کے گھر سے نکال کر کسی محفوظ جگہ میں قتل کیا جا سکے آپ نے ان عظیم شان اثرات کا لحاظ رکھتے ہوئے جو اس موقع پر ایک خاموش سزا کے طریق کو چھوڑنے سے پیدا ہو سکتے تھے تو اچھا چنانچہ محمد بن مسلمہ نے بن کے مشورے سے ابو نائلہ اور دو تین اور صحابیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کعب کے مکان پر پہنچے اور کعب کو اس کے اندر انہیں خانہ سے بلا کر کہا کہ ہمارے صاحب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صدقہ مانگتے ہیں اور ہم تنگ حال ہیں کیا تو مہربانی کر کے ہمیں کچھ قرض دے سکتے ہو یہ بات سن کر کاپ خوشی سے کود پڑا کہنے لگا واللہ ابھی کیا ہے وہ دن دور نہیں جب تم اس شخص سے بزار ہو کر اسے چھوڑ دو گے اس پہ محمد نے جواب دیا خیر ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اتباق اختیار کر چکے ہیں اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے کا انجام کیا ہوتا ہے مگر تم یہ بتاؤ کہ قرض دو گے یا نہیں قاب نے کہا کہ ہاں مگر کوئی چیز رہن رکھو محمد نے پوچھا کیا چیز اس پر وقت نے جواب دیا کہ اپنی عورتیں رہن رکھ دو محمد نے غصے کو دبا کر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے جیسے آدمی کے پاس ہم اپنی عورتیں رہن رکھ دیں تو عورت اتوار کوئی نہیں اس نے کہا اچھا تو پھر بیٹے سے ہی محمد نے جواب دیا یہ بھی ناممکن ہے کہ ہم اپنے بیٹے تمہارے پاس رکھوا دیں ہم سارے عرب کا تان اپنے سر پر نہیں لے سکتے البتہ اگر تم مہربانی کرو تو ہم اپنے ہتھیار رہن رکھ دیتے ہیں کاب راضی ہو گیا اور محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھی رات کو آنے کا وعدہ دے کر جب رات ہوئی تو یہ پارٹی ہتھیار وغیرہ کے ساتھ لے کر کیونکہ وہ کھلے طور پر ہتھیار ساتھ لے جا سکتے تھے کانپ کے مکان پر پہنچے اور اس کے گھر سے نکال کر باتیں کرتے کرتے ایک طرف لے آئے اور پھر تھوڑی دیر بعد چلتے چلتے اس کو قابو کر کے وہ جو صحابہ پہلے ہتھیار بند تھے انہوں نے تلوار چلائی اور اس کو قتل کر دیا بہرحال کانپ قتل ہو کر گرا اور محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھی وہاں سے رخصت ہو کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ کو اس قتل کی اطلاع دی جب کعب کے قتل کی خبر مشہور ہوئی تو شہر میں ایک سنسنی پھیل گئی اور یہودی لوگ سخت جوش میں آ گئے اور دوسرے دن صبح کے وقت یہودیوں کا ایک وقت ایک وفد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ ہمارا سردار کاپ کے اشرف اس طرح قتل کر دیا گیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ کعب کس کس جرم کا مرتب ہوا ہے اور پھر آپ نے اجمالاً ان کو کعب کی عہد شکنی تحریک جنگ اور فتنہ انگیزی اور فحش گوئی اور سازش قتل وغیرہ کی کاروائیاں یاد دلائیں جس پر یہ لوگ ڈر کر خاموش ہو گئے اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ کم از کم آئندہ کے لیے ہی امن اور تعاون کے ساتھ رہو اور عداوت اور فتنہ و فساد کے بیج نہ بو چونکہ یہود کی رضامندی کے سائد آئندہ کے لیے ایک نیا معاہدہ لکھا گیا اور یہود نے مسلمانوں کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہنے اور فتنہ و فساد کے طریقوں سے بچنے کا وعدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں نے انہیں قتل نہیں کیا اسے قتل نہیں کیا بلکہ اس کے جرم گنوائے اور اس کا جو ظاہری نتیجہ نکلنا چاہیے تھا وہ بتایا کہ قتل توانا تھا اس نے سرکتم کے بعد اور یہود کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں تبھی ہی تو معاہدہ کیا نیا معاہدہ کیا تاکہ اس قسم کے واقعات آئندہ نہ ہوں اور پھر اور پھر پورا من فضا آئندہ کے لیے قائم ہو جائے یہ نہ ہو کہ یہودی بدلے لینا شروع کریں پھر مسلمان سزا دیں اگر یہودی قتل کیا جانا غلط سمجھتے ہیں کہ نہیں اس طریقے سے غلط کیا گیا ہے تو خاموش نہ ہوتے بلکہ خون بہا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ مطالبہ تو انہوں نے نہیں کیا اور خاموشی دکھائی تو یہ تمام باتیں بتاتی ہیں کہ اس وقت کے قانون کے مطابق یہ قتل جائز تھا یہ فتنہ یہ پھیلا رہا تھا یہ قتل سے بھی بڑھ کر تھا اور یہی ایسے مجرم کی سزا تھی اور ہونی چاہیے تھی اور اس وقت کے رواج کے مطابق جیسا کہ میں نے کہا جو اس کو سزا دی گئی اور اس طرح سزا دی جا سکتی تھی اس رواج کے مطابق بھی اگر سوال اگر سزا دی جا سکتی تھی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اور یہودیوں کے رویے سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے تو پھر اعتراض کی گنجائش نہیں اگر نہ دی جا سکتی ہوتی تو یہودی یقیناً سوال اٹھاتے کہ مقدمہ چلا کر اور پھر ظاہراً کھلے طور پر سزا کیوں نہیں دی گئی بس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس کا یہ قتل بالکل جائز تھا اور یہ سزا تھی لیکن یہ بھی واضح ہونی چاہیے کہ آج کل کے شدت پسند گروہ ایسی باتوں سے غلط اس بات کرتے ہیں اور اسی طرح حکومتیں بھی اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طرح کا قتل کرنا جائز ہے اول تو فتنہ اس طرح پھیلایا نہیں جا رہا ہے جن کو قتل کیا جاتا ہے وہ فتنہ پھیلانے والوں میں نہیں دوسرے صرف وہاں مجرم کو سزا دی گئی تھی نہ اس خاندان کو نہ کسی اور کو یہ لوگ جب قتل کرتے ہیں تو معصوموں کو قتل کر رہے ہیں عورتوں کو قتل کر رہے ہیں بچوں کو قتل کر رہے ہیں کئیوں کو اپاہج کر رہے ہیں بہرحال آج کل کے قاعدہ اور کے مطابق یہ چیز جائز نہیں اور اس وقت وہ سزا صحیح تھی اور واجب تھی اور حکومت نے اس کو دی تھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آباد بن بشر بشر کو بنو سلیم اور مزینہ کے پاس صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا حضرت آباد بن بشر ان کے پاس دس دن مقیم رہے وہاں سے واپسی پر بنو مستعق سے صدقہ وصول کرنے گئے وہاں بھی آپ کا قیام دس دن کا رہا اس کے بعد آپ واپس مدینہ آ گئے اسی طرح یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت بن بشر کو غزوہ حنین کے مالک غنیمت کا عامل مقرر فرمایا تھا اور غزوہ تبوک میں آپ کو اپنے پہرے کا نگران مقرر فرمایا تھا آپ کا شمار فاض الصابۂ کرام میں ہوتا تھا حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ تین شخص انصار میں سے ایسے تھے کہ ان،, ان، کہ ان کے اوپر کسی اور کو افضل شمار نہیں کیا جا سکتا انصاری شاپہ میں سے اور وہ سب کے سب قبیلہ بنوں عبدالاشل میں سے تھے حضرت سعد بن مواد یہ تین یہ تھے حضرت سعت بن مواد حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عباط بن بش، بشر استبان آباد بن بشر سے روایت ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے انصار کے گروہ تم لوگ میرے شعار میرے شعار ہو یعنی وہ کپڑا جو سخت کپڑوں سے نیچے ہوتا ہے اور بدن سے ملا رہتا ہے اور باقی لوگ دسار ہیں یعنی وہ چادر جو اڑ جاتی ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اطمینان ہے کہ تمہاری طرف سے مجھے کوئی تکلیف دہ بات نہیں پہنچے گی حضرت عبادت بن بشر جنگ یمامہ میں پینتالیس سال کی عمر میں شہید ہوئے حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں آپ نے عباد بن بشر کی آواز سنی جو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کے کیا یہ آباد کی آواز ہے میں نے کہا ہاں آپ صلی اللّہ و سلم فرمایا کہ اے اللہ آباد پر رحم کر اسی طرح حضر انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو شخص ایک تاریخ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے ان میں سے ایک حضرت عباد بن بشر تھے اور دوسرے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت الصید بن حضیر تھے اور ان کے ساتھ دو چراغ جیسے تھے جو ان کے سامنے روشن کر روشنی کر رہے تھے جب وہ دونوں جدا جدا ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ایک چراغ ہو گیا رات کو اندھیرا روشنی دکھانے کے لیے اندھیرے میں آخر وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ گیا سلح حدیبیہ کے سفر میں بھی یہ شامل تھے اس سفر کی تفصیل میں اس پشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اوپر چودہ سو صحابیوں کی جمعیت کے ساتھ ذلقاضہ 6 ہجری کے شروع میں پیر کے دن وقت صبح مدینہ سے روانہ ہوئے اور اس سفر میں آپ کی زوجہ محترم حضرت سلمہ آپ کے حمرکاب تھیں اور مدینہ کا امیر نمیلہ بن عبداللہ کو اور امام وصلاۃ عبداللہ بن امر مکتوم کو جو آنکھوں سے معذور سے مقرر کیا گیا جب آپ ضلح حلیفہ میں پہنچے جو مدینہ سے قریب چھ میل کے فاصلے پر مکے کے راستے پر واقع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرنے کا حکم دیا اور نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد قربانی کے اونٹھوں کو جو تعداد میں ستر سے نشان لگائے جانے کا ارشاد فرمایا اور صحابہ کو ہدایت فرمائی کہ وہ حاجیوں کا مخصوص لباس یعنی احرام جو کہلاتا ہے وہ پہن لیں اور آپ نے خود بھی احرام باندھ باند لیا اور پھر قریش کے حالات کا علم حاصل کرنے کے لیے کہ آیا وہ کسی شرارت کا ارادہ تو نہیں رکھتے ایک خبر رساں بوسر البن سفیان نامی کو جو قبیلہ خزاں سے تعلق رکھتا تھا جو مکہ کے قریب میں آباد تھے آگے بھیجوا کر آہستہ آہستہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور مزید احتیاط کے طور پر مسلمانوں کی بڑی جمعیت کے آگے آگے رہنے کے لیے آباد بن بشر کی کمان میں بیس سواروں کا ایک دستہ بھی متعین فرمایا جب آپ چند کے سفر کے بعد فان کے قریب پہنچے جو مکہ سے تقریباً دو منزل کے راستے پر واقع ہے تو آپ کے خبر سانے واپس آ کر آپ کی خدمت میں اطلاع دی کہ قریش مکہ بہت جوش میں ہیں اور آپ کو روکنے کا پختہ عزم کیے ہوئے ہیں حتیٰ کہ میں ان میں سے بعض نے اپنے جوش اور وحشت کے اظہار کے لیے چیتوں کی کھالیں پہن رکھی ہیں اور جنگ کا پختہ عزم کر کے بہر صورت مسلمانوں کو روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ قریش نے اپنے چند جہاں بعض سواروں کو سواروں کا ایک دستہ خالد بن ولید کی کمان میں جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے آگے بھجوا دیا اور یہ کہ یہ دستہ اس وقت مسلمانوں کے قریب پہنچا ہوا ہے اور اس دستے میں اکرما بن ابو جہل بھی شامل ہے یہ خبریں آپ کو دی گئیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو ساتوں سے بچنے کی غرض سے صحابوں کو حکم دیا کہ مکے کے معروف رستے کو چھوڑ کر دائیں جانب ہوتے ہوئے آگے بڑھیں چنانچہ مسلمان ایک دشوار گزار اور کٹھن رستے کو پڑھ کر سمندر کی جانب سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہوئے تو آگے پہنچے وہاں اور سارا آگے پھر صلی اللہ کا واقعہ ہے تو عبادت بن بشر بھی ان لوگوں میں شامل تھے جن کو دستے کا سوار بنا کر معلومات لینے کے لیے بھیجا بہت قابل اعتبار قابل اعتماد صحابی تھے جن پہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اعتماد تھا بعد بن بشردیبیہ کے موقع پر ہونے والی بیت جس کو بہتر رضوان کہا جاتا ہے اس میں شامل ہونے والے صحابہ اکرام میں سے ہیں غصبۂ ذات الرقا کا ایک واقعہ ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ایک جگہ پر قیام فرمایا اس وقت تیز ہوا چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی پر فروکش ہوئے تھے آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو آج رات ہمارے لیے پہرہ دے گا اس پر حضرت عباد مشرد ہو اور حضرت عمار بن یاسر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے آپ کو پہرا دیں گے اس کے بعد وہ دونوں گھاٹی کی چوٹی پر بیٹھ گئے پھر حضرت عباد بن بشر نے حضرت عمار بن یاسر سے کہا کہ ابتدائی رات میں پہرہ پہرا دے لوں گا اور تم جاؤ اور آخرات میں تم پہرہ دے دینا تاکہ میں سو جاؤں ان کو کہا کہ تم جا کے سو جاؤ چانچے حضرت عمار بن یاسر تو سو گئے اور حضرت عباد بن بشر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے ادھر نشست کے علاقے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو ان کی ذاتیوں کی وجہ سے اس پکڑا تھا عورتوں کو ان میں سے ایک عورت کا شوہر اس وقت غائب تھا اگر وہ ہوتا تو اس شوہر کے ساتھ ہوتی وہ لیکن بہرحال تو جب وہ واپس آیا اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا ہے اس نے اسی وقت قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچانوں یہ ان یا ان کے اصاب کا خون نہ بہالوں چنانچہ پیشہ کرتا ہوا اس وادی کے قریب آیا جہاں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھے جب اس نے وادی کے درے پر حضرت باد بن بشر کا سایہ دیکھا تو, تو بولا کہ یہ دشمن کا پہرے دار ہے اس نے تیر کمان پر چڑھا کر چلا دیا جو حضر آباد بن بشر کے جسم سے میں پیوست ہو گیا حضرت باد بن بشر اس وقت نماز میں مصروف تھے انہوں نے تیر نکال کر پھینک دیا اور نماز جاری رکھی اس نے دوسرا تیر مارا وہ بھی انہیں لگا انہوں نے اس کو بھی نکال کے پھیر دی پھینک دیا پھر جب تیسرا تیر مارا تو حضرت باد بن بشر کا کافی خون بہ نکلا انہوں نے نماز مکمل کی اور حضرت مار بن یاسر کو جگایا جب حضرت مار بن یاسر میں حضرت عباد بن بشر کو زخمی حالت میں دیکھا تو پوچھا کہ پہلے کیوں نہیں جگایا تو کہنے لگے کہ میں نماز میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا میرا دل نہیں چاہا کہ میں نماز کو توڑوں یہ تھا ان لوگوں کی عبادتوں کی حالت حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبادت بن بشر کو کہتے ہوئے سنا کہ اے ابو سعید میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آسمان میرے لیے کھول دیا گیا پھر ڈھانک دیا گیا انشاءاللہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ شاء اللہ مجھے نصیب ہوگی میں نے کہا اللہ کی قسم تو نے بھلائی دیکھی ہے حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ جنگ یا میں, میں میں نے دیکھا کہ حضتب آدم بشر انصار کو پکار رہے تھے کہ تم لوگ تلواروں کے میان توڑ ڈالو اور لوگوں سے جدا ہو جاؤ انہوں نے انصار میں سے چار سو آدمی چھانٹ لیے جن میں کوئی اور شامل نہ تھا جن کے آگے حضرت آباد بن بشر حضرت بوت جانا اور حضرت براہ بن مالک تھے یہ لوگ باب الحدیقہ تک پہنچے اور سخت جنگ کی اور سخت جنگ کی حضرت بعد بن بشر شہید ہوئے میں نے ان کے چہرے پر تلوار کے اس قدر نشان دیکھے کہ صرف جسم کی علامت سے پہچان سکا پھر حجباد ریتا انہو سواد بن غذیٰ یہ بھی انصاری تھے ان کا ذکر بھی آتا ہے کہ سواد بن غذی ان کا تعلق قبیلہ بنو ادیب بن نجار سے تھا غزوہ بدر اور اور خندق اور اس کے بعد غزوات میں شریک ہوئے غزوہ بدر میں انہوں نے خالد بن حشام مخظومی کو قید کیا تھا ایک روایت میں آتا ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خیبر کا عمل بنا عمل بنا کر بھیجا تھا اب وہاں سے عمدہ کھجوریں لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سا کھجوریں دو سا عام کھجوروں کے بدلے میں خریدیں عام سے لوگوں کو کھجوریں پسند آئیں تو آپ نے جو اس کی بھی موجودہ قیمت تھی کھجوروں کے مقابلے میں کھجوریں دے کر خرید دی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب سیرت میں بیان کرتے ہیں غلط غضب بغت کے واقعات میں کہ حضرت سوات کی خوشبختی بختی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذکر ملتا ہے رمضان دوہجری کی سترہ تاریخ جمعہ کا دن تھا عیسوی حساب سے چودہ مارچ چھ سو تیئیس عیسوی تھی صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کی گئی اور پھر پرستارانہ احدیت کھلے میدان میں خدائے واحد کے حضور سرب و سجود ہوئے اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ و نے جہاد پر خطبہ فرمایا پھر جب ذرا روشنی ہوئی تو آپ نے ایک تیر کے اشارے سے مسلمانوں کی صفوں کو درست کرنا شروع کیا ایک صحابی سواد نامی صف سے کچھ آگے نکل کے کھڑا تھا آپ نے اسے تیر کے اشارے سے پیچھے ہٹنے کو کہا مگر اتفاق سے آپ کے تیر کی لکڑی اس کے سینے پہ جانے لگی اس نے جرت کے انداز سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو خدا نے حق و انصاف کے ساتھ محبوس فرمایا عجیب واقعہ ہے یہ لائن سے باہر نکلے تیر سے سیدھی کر رہے تھے لائنیں تیر کی لکڑی اس کے سینے پر لگ گئی اس نے بڑی جرت سے کہا کہ آپ کو خدا نے حق و انصاف کے ساتھ مبوض فرمایا ہے مگر آپ نے مجھے ناحق تیر مارا ہے ولہ میں تو اس کا بدلہ لوں گا اس پر صحابہ بڑے حیران پریشان انگشت بلنداں کے سواد تو کیا ہو گیا مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے فرمایا کہ اچھا سواد تم بھی مجھے تیر مار لو تمہیں مہارا آپ نے اپنے سینے سے کپڑا اٹھا دیا سواد نے پھٹتے محبت سے آگے بڑھ کر آپ کا سینہ چونک لیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا سواد یہ تو میں کیا سوچی اس نے رکت بھری آواز میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ دشمن سامنے ہے کچھ خبر نہیں کہ یہاں سے بچ کر جانا بھی ملتا ہے نہیں میں نے چاہا کہ شہادت سے پہلے آپ کے جسم مبارک سے اپنا جسم چھولوں اور پیار کروں اس پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھلائی کی دعا کی ان صحابہ کے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی بھی عجیب انداز تھے ایک التوکاشا کا واقعہ آتا ہے وہ تو بڑی عمر جا کے بہت بات کی بات ہے اور یہ شروع کی بات ہے ہر وقت یہ اس طاق میں رہتے تھے اس کوشش میں رہتے تھے کہ کس طرح کوئی موقع ملے اور ہم عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف اظہار کریں بلکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے برکتیں حاصل کرنے والے بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان چمکتے ستاروں کے درجات بلند فرماتا چلے جائے اور ہمیں بھی عشق رسول عربی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق فرمایا فرمائے الحمدللہ الحمد للہ ہین مدو منست نوسترو نو مینو بہی و نتلو نوز بل من شروع وہ مین سیا مالن میا دلہ فلا ملو میو فلا ہل ون شدھ Madiyah, the real voice of Islam. Eh Zindabad Eh Zindabad Eh Zindabad Eh Zindabad Aaj Chiraga har ghar mein hai Aaj khushi har dil mein hai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 چاہے ناک قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد